جمیل کادری سو جان سے قربان مرشد مرشید مرشید مرشید جمیل سو جان سے قربان مرشد پر, پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ گو کا لے جا تیرا چلے تیرا کر تیرا چلے نچ کر